أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبجنات فما ذنتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هنك قلت لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ سَكَتَ بَغَيًّا جَبَّارًا وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ مَا لَكُم نِلْ صَرْحًا لَعَنَنِّي أُغْرِقِ الْأَسْبَانَ أَسْبَغَ السَّمَاوَاتِ فَأَقْبَلَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُجَّنَ لِفِرْعَوْنَ رَسُولُهُ عَمِلَهُ وَصُدَّ عَنِ السَّدِيدِ وَمَا كيد فرعون إِلَّا فِي سباب وَقَالَ الذي آمن يا قوم اتبعوا لأهدكم سبيل الرشاد يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سُجَّأَنْ فَلَنْ يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَإِنْ تَعُودُوا فَعَلَيْكُم مَّعَاقَبَةٌ وَلَكُمْ فِي الْعَذَابِ مَغْرَمٌ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْمَجْءِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى ٱلنَّارِ تَدْعُونَنِ لِأَكْثُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا ليس لي به علم وَأُشْرِكُكَ بِهِ مَا لَا إِسْنَ لي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى عَزِيزِ الْغَفَّارِ الحمد للہ والسلام وسلام رسول رسود اما بعد معزد سامعین محترمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صورت المؤمن کی تفصیل جاری ہے اور آج آیت نمبر چونتیس سے آغاز ہوگا یہ سورت کا نام سورہ غافر بھی ہے یعنی بعض نسخوں میں سورہ غافر ہے اور بعض میں سورہ مؤمن آیت نمبر چونتیس باللہ من الشیطان الرجیم من ہی و نفق ہی, ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب ولقد أرلبتا تحقيق جلام هرف تأكيد والقدوي حرف تاکید جب لقاد اکٹھا آ جائے دونوں تاکیدے جمع ہو جائیں تو وہاں قسم کا وزن پیدا ہو جاتا ہے یعنی یہ جملہ کہ یہ لفظ قسم کے قائم مقام بن جاتا ہے اور البتہ تحقیق یقیناً جارکم آیا تمہارے پاس کون یوسف یوسف علیہ السلام من قبل اور اس سے قبل بل دلائل کے ساتھ فما زلتم فی شک مما جاگوں بھی تم رہے ہمیشہ شک میں اس چیز سے جو تمہارے پاس وہ لائے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس جو لائے اللہ کا پیغام آیات بینات تم اس میں شک میں رہے یا تو یہ اس مرد مومن کی بات کا تکمیلا ہے کیونکہ موسا علیہ السلام سے قبل یوسف علیہ السلام کی بیشت تھی تو وہ تمہارے بیچ آئے دلائل لے کر دلائل کیا تھے عجیب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ایک وقت ان کو کنویں میں ڈالا گیا پھر کنویں سے نکالا گیا اور کوڑیوں کے بل بیچے گئے اور مصر کے شاہی محل میں پہنچا پہنچا دیے گئے اور پھر نشانیاں ہی نشانیاں ان کی پاپ لاگنی کی نشانی جیل میں ان کے صبر کی نشانی بلکہ جیل میں اپنی جیل کے ساتھیوں کو دعوت توحید بھی باب متفرقون باب متفر رقوم الواحد القحار کی مختلف رب بہتر ہے یا ایک اللہ بتاؤ کیا بہتر ہے مختلف ربوں کو پوجنا یہ درگاہیں مختلف جو قدم قدم پر قائم ہیں وہاں حاضری دینا ان کو پوجنا یہ بہتر ہے کہ ایک اللہ الواحد القحار مختلف رب ہوں صبح کسی کو سلام شام کسی کو سلام یہ ایک اللہ جو واحد القہار ہے اور ساتھ روایے کہ ماتھا بھی دونوں دونوں ہی اللہ تمہ ان تم واہ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو پوچھتے ہو یہ صرف نام ہے وہ نام تم نے رکھے یا تمہارے باپ دادوں نے رکھے اللہ کی طرف سے ان ناموں کی کوئی سند نہیں ہے غور کیجیے یہ بات کیوں فرمائی کہ مسئلہ عبادت سب سے اہم ہے وہاں خلق الجن والا علیہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہے تو سب سے اہم مسئلہ عبادت ہے تو اللہ کے سوا اگر کوئی معبود ہوتے اللہ ان کا نام لیتا جس شریعت میں استنجے کے ڈھیلوں تک کا ذکر ہے ان کی تعداد کا ذکر ہے کیفیت استعمال کا ذکر ہے وہ شریعت عبادت کے اس اہم مسئلے میں خاموش ہو تو اللہ کی طرف سے ناموں کی کوئی سند نہیں ہم نے بھی کسی کا نام داتا کسی کا نام دستکیر کسی کا نام گنج بخش کسی کو مشکل خوشحال کسی کو حاجت روا یہ نام رکھے یہ تو سب سے اہم مسئلہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے یہ نام کیوں نہیں آئے اسے طرح اطاعت کا مسئلہ سب سے اہم نہیں جبکہ دین مکمل ہو چکا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اما کے نام کیوں نہیں آئے جن کی تقلید کو لوگوں نے فرض قرار دے دی ہے مسئلہ عبادت مسئلہ احتجاج اما حاطل المسائل میں سے مگر شریعت خاموش ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں فرمایا کہ فلاں امام کی تقلید کرو فلاں امام کی تقلید کرو ظاہر ہے کہ نئی چیزیں اللہ کی طرف سے کوئی سنت نہیں یہ بات یوسف علیہ السلام نے اپنی جیل کے ساتھیوں سے کہی کہ جن کو تم پوچھتے ہو وہ خالی نام ہیں تم نے رکھے یا تمہارے باپ دادوں نے رکھے اللہ کی طرف سے کوئی سنت نہیں یہ اجات بھیا نا یوس علیہ السلام کی طرف سے خوابوں کی تعبیر بادشاہ کو خواب آئے اس کی تعبیر اور وہ تعبیر حرف بحرف پوری ہوئی ان کی امانت ان کی دیانت خزائن مصر میں ان کا تصرف پوری امانت کے ساتھ یہ سارے آیات بینات ان کی حقانیت کے تو یا تو یہ بات اسی مرد مومن نے کہی کہ اللہ رب العزت یہاں مخاطب ہے کفار قریش سے کہ تمہارے پاس یوسف علیہ السلام ہے جنہیں تمہارے آبا اجداد کے پاس من قبل ہو اس سے قبل کس سے قبل محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے قبل دونوں معنی درست ہو سکتے جب یوسف علیہ السلام بیانات کے ساتھ آئے دلائل کے ساتھ آئے تو فواز تم فی شک کے تم ہمیشہ شک میں رہے نما جا بہی اس چیز سے جو تمہارے پاس لائے زندگی میں شک کرتے رہے اگر بظاہر مان بھی لیا اندر شک پیسہ ماننا قابل قبول نہیں آپ شریعت کی کوئی بات مانیں بظاہر دل میں شک ہو ریب ہو اور تردد اور تعمل ہو وہ ماننا قابل قبول نہیں ہے فلاح و رب بھی کلا ہٹ کفی کے منہ ثم لا اللہ کہ انف صحیح مارا جماخی اللہ کے رسول کے کسی فیصلے کے تعلق سے دل میں کوئی حرج کوئی کھٹک کوئی تنگی کوئی شک بالکل نہ ہو اور اگر ہوگی تو ماننا قابل قبول نہیں ہے جس ذات میں تمہارا ماننا قبول کرنا ہے وہ ذات جانتا ہے کہ دل میں شک ہے تو کیسے قابل قبول ہوگا سچا مانگنا یہ ہے کہ دل و جان کی گہرائی سے مانو ظاہر اور باطن سے مانو زبان سے اقرار کرو دل میں یقین ہو اور سارے اعضاء کے مطابق عمل کریں مجسلم تسلیم تسلیمہ تسلیم کرے پوری طرح یوسف علیہ السلام پر بظاہر تم اگر مان بھی رہے تھے ایمان لا بھی رہے تھے اندر شک تھا تو ماننا قابل قبول نہیں ہے جب تک اندر یقین نہ ہو جس ذات نے آپ کا ماننا قبول کرنا ہے وہ ذات آپ کے ظاہر کو بھی دیکھے گا باطن کو بھی دیکھے گا اور اگر ظاہر و باطن میں یکساں ہے اندر بھی یقین ہے اور ظاہر بھی پوری طرح اقرار اور اعتراف ہے آزار اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں پھر آپ کا ماننا قابل قبول ہوگا اور اگر اوپر سے مان رہے اندر شک ہے تو وہ قابل قبول نہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تم شک کرتے رہے حتیٰ حلق کل تم نہیں باہ نہیں رسول حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گئے حال حت جب وہ فوت ہو گیا کون تم تم نے کہا نہیں اب آص اللہ ہر ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالی اس کے بعد کوئی رسول اس کا کیا میں ان کے فوت ہونے کے بعد تم نے ان کا اعتراض کیا بڑی شان والے تھے بڑے حتمے والے تھے ایسا کوئی رسول اب آ ہی نہیں سکتا لہذا یوسف کے بعد کوئی رسول آ ہی نہیں سکتا تو فوت ہونے کے بعد تم ان کی شان میں یہ باتیں کر رہے ہیں زندگی میں شک کرتے رہے ہیں جب فوت ہو گئے تم نے ان کے رسوے کو اتنا بڑھا دیا کتنے شان والے تھے مرتبے والے تھے کتنے اونچے مقام والے تھے اب ایسا رسول آ ہی نہیں سکتا لہٰذا یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی رسول آ ہی نہیں سکتا اللہ من کا مصرف و مرتاب اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ تعالی من ہوا اس شخص کو جو مصرف حد سے بڑھنے والا مرتاب شک کرنے والا یعنی گمراہی کے یہ دو اسباب ہیں جو بندہ مصرف ہو حد سے بڑھنے والا ہو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اپنی ذات کے حوالے سے یا کسی کی ذات کے حوالے سے تو تھا حد سے بڑھنے والا اپنی ذات کے حوالے سے کہ میں رب آ جاؤ تو یہ مصرف ہدایت کے قابل نہیں یہ گمراہی کے قابل نہیں یا کسی کے بارے میں حد سے بڑھ جائے کسی شخصیت کو اس کے مقام سے اونچا کر دے بڑھا دے اس کو معبود مان لے اللہ کا بیٹا قرار دے دے یہ بھی مصرف ہے ہدایت کے قابل نہیں بلکہ یہ گمراہ کے اللہ ایسوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور مرتاب شک کرنے والا دل میں شک ہو وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے جب تک مسل وہ تسلیم جب تک دل کی گہرائیوں سے قبول نہ کر لے اور تسلیم نہ کر لے دو سباب گمراہی کے مصرف ہونا اور مرتاب ہونا حد سے بڑھ جانا اور ہمیشہ دل میں شک رکھنا اللہ کے فرامین پر شک کرنا رسول کی باتوں پر شک کرنا اسے ہدایت کہاں ملے گی اور تیسرا ایک اور سبب گمراہی کا اللہ فی آیات اللہ بغیر سلطان نتاح وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جو آئی ہو ان کے پاس جگڑنا بحث مبح سے مناق فضول کٹ حج یہ لوگ بھی ہدایت کے قابل نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول کے فرامین کو خاموشی سے دل و جان سے قبول کر لینا کسی شک کے بغیر پورے یقین کے ساتھ وہ بندہ ہدایت کے دے اور اگر چھک ہے اور کسی دلیل کے بغیر جھگڑتا ہے یا تو بحث کی کوئی اساس ہو اس اساس پر بحث کر لے قابل قبول ہو تو ٹھیک ہے قابل قبول نہ ہو تو چھوڑ دے مگر یہاں تو اساس ہی کوئی نہیں بنیاد ہی کوئی نہیں کٹ حجتی کی جگڑنے کی اور بخشے کرنے کی تو ایسے لوگ بھی ہدایت کے قابل نہیں ہے قبر و مقصد اند اللہ یہ بات بڑی ناراضگی کی ہے اند اللہ اللہ کے پاس اللہ کے یہاں بہند اللہ دودین امن اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے یہ جو پیچھے تینوں چیزیں گزری مصرف ہونا مرتاب ہونا جھگڑنا اور بحثے کرنا کسی حجت کے بغیر کسی بنیاد کے بغیر یہ تینوں باتیں اللہ کے ہاں ناراضگی کی, کی ہیں اور اہل ایمان کے ہاں بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا ان میں سے کسی چیز سے خوش نہیں ہوگا ناراض ہوگا کل قلبار کسی طرح اللہ تعالیٰ مور لگا دیتا ہے ہر متکبر اور سرکش انسان کے دل پر یا تو مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالی اللہ کل کل متکبر جبار ہر دل پر کس کے دل پر متکبر کے دل پر اور جبار یعنی سرکش کے دل پر معنی جس انسان کے اندر کبر آ جائے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جب اللہ کی مہر لگ گئی تو اس بندے کے دل میں نیکی داخل نہیں ہوگی کس چیز کا نام ہے حدیث میں الحق. حق ہو جائے اور اس کا انکار کر دینا یہ کبر رسول کی دعوت حق ہے اللہ کا فرمان حق ہے بندے تک پہنچا اور بندہ اس کا انکار کر دے کمر اس کا دل متقبر یہ کبر اگر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایمان بھالو عطایت کرو اللہ رس کے رسول کی جب بھی تم نے بلائیں ایسی شہر کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے اللہ اور اس کے رسول کی پوری دعوت میں حیات کا پیغام حیات طیبہ حیات سعیدہ کا پیغام ہے اس لیے مان لو قبول کر لو اور اگر نہیں مانو گے بہانے بناؤ گے کہ ٹھیک ہے یہ آیت ہے یہ حدیث ہے مگر ہمارے مذہب کے خلاف ہماری برادری کے رواج کے خلاف کیا ہوگا جنگ اللہ یقون اللہ ہائل ہو جائے گا انسان اور اس کے دل کے درمیان وہ حائل ہو جاتا ہے اس کے حائل ہونے کا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن گیا تمہارے دل میں نیکی داخل نہیں ہونے دے گا تم کو نیکی کی توفیق ملے گی ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی مہر کا یہ نقصان جس کو کوئی دنیا کی طاقت توڑ نہیں سکتی بلو الفضلنا الحم الملائی کا وہ کل مئترا وہ حشر نہ بولا ماں کانو اللہ, اللہ اللہ کی مر لگ جائے ایسے انسان کو سمجھانے کے لیے آسمانوں کے سارے فرشتے آجائیں قبروں کے سارے مردے اٹھ کر آجائیں دنیا کی ہر شے کو زبان لگ جائے اور وہ اس کو سمجھائے ما کام یو اللہ کی مہر نہیں توڑ سکے گی وہ بندہ ایمان لا ہی نہیں سکے گا اللہ کی مہر ٹوٹے گی نہیں ان سے نہ ملائکہ نہ زمین کے مرد کوئی اس مہر کو توڑ نہیں سکے گا یہ عذاب عظیم ہے بہت بڑا ایسی تھا یہ تو موہر لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کل خلب متقبر جب ہر دل پر متکبر کا دل یہ سرکش انسان کا دل وقال فرعون يا هامان ابن علی سرحد لا اب لوگ اور کہا فرعون نے اپنے وزیر سے کہا ہامان اس کا وزیر ابن علی سرحا بنا میرے لیے محل اونچا محل سرہ یعنی سرحا یہ سرحد سے اتنا اونچا کہ دور سے نظر آئے چھپا ہوا نہ ہو ہر بندہ اس کو دیکھ سکے اتنا اونچا ہو شاید کہ میں اب لوگ پہنچ جاؤں السباب راستوں تک دروازوں تک کون سے راستے آگے اس کا ذکر اسباب اسلم آسمانوں کے راستوں پر کیونکہ موسا کا دعوی ہے علیہ السلام کہ رب اوپر آسمانوں کے اوپر ایک اونچا محل بناؤ اس محل پہ چڑھ کے میں آسمانوں تک پہنچ جاؤں اور الہ الہ اور میں جھانکوں موسا علیہ السلام کے معبود کی طرف موس علیہ السلام کے الہ کی طرف کاذبہ اور بے شک میرا یقین ہے کہ موسا جھوٹ بولتا نو نی حرف تاکید لایا ہو بے شک میں عظل لام بھی تاکید کا یقین کا معنی دے رہا ہے مجھے یقین ہے موسا علیہ السلام کے بارے میں کاز بن کے وہ تخرال ہی اور اسی طرح سجا دیا گیا کے لیے اس کا برا عمل اس کے, اس کے عمل کی برائی اس کے لیے مزین کر کے سجا دی گئی جسے جس وہ دھوکا کھا کے اپنے عمل کو اچھا سمجھنے لگا خوبصورت سمجھنے لگا تو اس کا عمل خوش بنا کر پیش کر دیا گیا تو شیطان کا حربا لہ اپنا تیرا راستہ اپنی سجاوٹ کے ساتھ پیش کروں گا تیرے بندوں کو یہ راستہ سجا کر پیش کروں گا خوش بنا کر پیش کروں گا حق پر باطل کی مرمہ شادی کر کے پیش کروں گا اور لوگ اس چمک دمک سے خوشنمائی سے دھوکہ کھا جائیں گے یہ شیطان کا ایک حربہ ہے ایک بات فراؤں شیطان نے سجا کر پیش کر دی وہ قزا کر فراؤن اسی طرح سجا دیے گا فرعون کے لیے سو عامل ہی اس کے عمل کی برائی وہ سترآبی اور اس کو روک دیا گیا سیدھے راستے سے سیدھا راستہ توحید کا راستہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا راستہ مگر اس کے مقابلے میں جو اس کی سوچ اور فکر تھی اسے شیطان نے سجا کر پیش کر دی اور فرعون دھوکا کھا گیا ہما قید فرعون الا فی الباب اور نہیں ہے فرعون کی تدبیر کوئی بھی تدبیر الا فی اتباق مگر ہلاکت اور خسارے میں تباہی ہر تدبیر اس کی تباہی پر گئی جو اس نے سوچا برباد ہوا حتیٰ کہ آخری سوچ اس کی علیہ السلام کا تعاقب بنی اسرائیل کا تعاقب تاکہ ان کو پکڑ کر اپنی فوج کے ذریعے پیس کے رکھ دے پیچھا کر رہا ہے. حتیٰ کہ وہ وقف آ گیا پیچھے فروغ کا لشکر ہے آگے سمندر آ گیا دریا آ گیا بیچ میں لشکر پیچھے مڑے تو لشکر برباد کر دے گا آگے بڑھے تو دریا میں ڈوب جائیں گے فروئن سمجھ رہا ہے کہ میری یہ تصویر بڑی کامیاب ہے آج میں ان کو پیس کے رکھ دوں گا آگے دریا آ گیا مسئلہ اسلام نے اللہ کے حکم سے دریا میں چلا دی راستے بن گئے پانی رک گیا راستے خشک ہو گئے اللہ کی قدرت بنی اسرائیل بھی داخل ہو گئی اور نجات پا گئے پیچھے فرونی اب فرونی کی تدویر ان کو پکڑنے کی اور برباد کرنے کی تباہ کرنے کی فرونی بھی کود گئے اللہ نے پانی چلا دیا اور فران اور قوم فرآن ڈوب گئی غرق ہو گئی اور یہ پانی ایک قوم اور ایک تاغوت کی موت کا سبب بن گیا تو ہر تدبیر اس کی تباہی میں اور آخری انجام یہ تباہی کا خود بھی ڈوب گیا اور اپنی قوم کو بھی لے ڈوبا مقاب اللہ بھی قوم اتوڑی سب شاد اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا وہ برد مومن جس کا ذکر چلتا آ رہا جب اپنے ایمان کو چھپاتا تھا آج ظاہر ہو کر آ کے جب دیکھا اس نے کہ یہ موسر علیہ السلام کے قتل کے درپے ہیں موسا علیہ السلام کی بربادی کے درپے ہیں تو اپنے آپ کو چھپا نہ سکا یہ اس نے تقریر دل پذیر کر ڈالی اللہ کی توحید بیان کی فرآون پر تنقید کی مسئلہ اسلام کی حقانیت اور تصدیق کے دلائل دیے اس کا بیان جاری ہے بقاد شخص نے جو ایمان لایا یا قوم آئے میری قوم میری اتباہ کرو اہدم سبیل رشاد میں تمہیں ہدایت دوں گا ہدایت والے راستے کی میں تمہیں ہدایت دوں گا ہدایت اور بھلائی کے راستے کی خیر کے راستے کی میری اتبا کرو میرے پیچھے چلو کیونکہ میری بات کس کی بات ہے مسئر اسلام جن کی بات اللہ کی بات تو میرے پیچھے چلو بھلائی کے راستے کی ہدایت دوں گا یا قوم اے میری قوم انما نما حاضر خیال دنیا متا بے شک یہ دنیا کی زندگی متا ہے ان شرام کی پیروی کرو گے تو اس کا راستہ بھلائی کا راستہ نہیں ہے اس کا راستہ دنیا کی ترقی کا راستہ ہے لیکن دنیا ایک متا ہے اس کی اگر پیر بھی کرو گے تو دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ تمہیں مل جائے بک دنیا تو متا ہے متا کمانا دھوکے کا سامان گٹیا سامان جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو کہ دنیا ہے تو فرون کی بات مانو گے دنیا ملے گی بک دنیا تو متا ہے دنیا کرار کا نہیں بہن آخرت بے شکا آخرت جو ہے قرار یہی قرار کا گھر ہے راحت کا گھر ہے جو بندہ کامیاب ہو تو آخرت کا دائمی ٹھکانہ اس کے لیے راحت کا ٹھکانہ ہے دنیا تو آدمی ٹھکانا ہے فرون کی بات مانو کہ ممکن ہے دنیا مل جائے مالا مال ہو جاؤ مگر سن لو دنیا دھوکے کا سامان ہے قرار کا سامان نہیں ہے راحت کا سامان نہیں ہے راحت کا سامان آخرت ہے معمولی یہ صرف دنیا کا ساز و سلمان معمولی بالکل بلکہ معمولی سے بھی گرا ہوا امام اسم کا معنی معنیٰ کے لیے کسی دیہات میں چلے گئے کیونکہ دیہات کی بولی خالص ہوتی کہ دنیا کو متا کہا کہ متا ہے کیا ہے دیہات میں اس طرح گھوم رہے ہیں ایک عورت نے اپنی بیٹی کو آواز دی یہاں تھی حاصل متا میری بیٹی متا لے کر اس میں آسماں ٹھہر گئے بیٹی کیا لے کر آتی یعنی عربی کی خالص زبان میں خالص بولی میں متا کیا چیز ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ بیٹی کیا لائی وہ کپڑا جو عورت اپنے مخصوص ایام میں استعمال کرتی اس کی قیمت ہے دنیا بھی متا ہے اسی طرح بدمودار شہر ہے فرعون کی پیروی کرو گے مسا دنیا متا ہے متا ملے گا تمہیں قرار نہیں ملے گا اور میری سوا کرو گے موسا علیہ السلام کی سوا کرو گے تو آخرت ملے گی اور آخرت ہی دار القرار ہے دنیا دار القرار نہیں ہے بنا فلا فلاں اللہ مثلاً کہ بندہ گناہ کرے گا اسے نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کے برابر اگر ماسیت کرو گے گناہ کرو گے تو نہیں بدلا دیا جائے گا ان مثلہ مگر اس کے نفرت اس کے برابر ایک گناہ کی ایک سزا ایک گناہ کا ایک بدلہ تو میرا میرا سوال ہے اور جو نیک عمل کرے گا من ذکرن خواب و مرد ہو اور ان یہ عورت ہو وہ مومن بس مومن ہونا شرط ہے. ایمان اس کی بنیاد ہے اور ایمان میں سر خیر توحید ہے نیکمل میں قبولیت کی اثاث ایمان ہے اور اصل ایمان توحید پر ہے توحید اگر نہیں ہے تو نیک امال کا کوئی فائدہ نہیں تو جو بندہ نیک عمل کرے مرد ہوئی اور وہ, وہ مومن اور وہ مومن ہے ماہد ہے فلاح ید خلوز یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے نیک عمل پر کتنا بڑا اللہ کا فضل نیک عمل پر جنت نیکمل کس نے کیا آپ نے کیا جنت کس کی نیڑ ہے اللہ کی کیسی نیڑ ہے جس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے لگاؤ کی سو دن جنت خیر انہوں نے دنیا میں جنت کی ایک بلش جگہ پوری دنیا سے قیم تھی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 عمل صالح کرنے والے یہ اس کا بدل نہیں ہے تمہارا عمل جنت کی قیمت نہیں ہے تمہارے عمل پر اللہ تم, تم پر رحمت فرمائے گا وہ رحمت تمہیں جنت میں لے جائے گا صحیح بخاری کے حلیف ہے عمل ہو جنت کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل کر ہی نہیں سکتا اللہ برحمت اللہ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو تمہارا عمل تمہارا کسب تمہارا عمل ہے اور اس اتنی بڑی دولت جنت کی جس کو وہ مثال ہی کی تمہارا عمل اللہ تعالی کی رحمت کا مستحق ہوگا اور وہ رحمت تمہارے لیے جنت کے داخلے کا سبب نہیں کہ یہی لوگ یا جنت داخل ہوں گے جنت میں یور رقیہ بغیر حساب اس میں روزی دیے جائیں گے بغیر حساب کے بغیر حساب کی. کوئی حساب نہیں کوئی اس کی مقدار ہی نہیں بھیا قوم یہ وہی مرد مومن کہہ رہے ہیں، ماری مالی ادعوکم مالی ادروکم نہ جاتی مجھے کیا ہو گیا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے دعوت دیتے ہو جہنم کی طرف کچھ تو سوچو کچھ تو اور کرو اتنا بڑا اہم خانہ فیصلہ میری دعوت نجات کی ہے جنت کی ہے تمہاری دعوت جہنم کی جہنم کی طرف وہ دعوت کیا ہے تم مجھے دعوت دیتے ہو تاکہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ اور کفر جہنم کا راستہ اور میں شریک کروں اس کے اللہ تعالیٰ کے ماں اسے نئی سلید علم جس کا مجھے علم ہی نہیں یہ اللہ کا شریک ہے ہی نہیں میرا علم میرا علم میں اللہ کا شریک ہے ہی نہیں تو تمہاری جو دعوت جو ہے جہنم کی وہ دو چیزوں کے ساتھ ہے ایک کفر اور ایک شرک کفر کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے اور شرک کا انجام بھی دائمی جہنم ہے وہ نا دق العزیز الغفار اور میں تمہیں بلاتا ہوں اس ذات کی طرف جو عزیز الغفار ہے عزیز تو زبردست قوت والا غلبے والا اور اس کا انکار کرو گے تو اس کے غلبے سے بچ نہیں سکو گے پکڑے گا تمہیں اور غفار بھی ہے بخشنے والا اگر توبہ کر کے اس طرف آ جاؤ گے ہدایت کو قبول کر لو گے تو اللہ رب العزت تمہارے سابقہ سارے گنا معاف کر دے گا اللہ عزیز بھی ہے غفار بھی عزیز کا من قدرت والا قوت والا طاقت والا غلبے والا ایسا غلبہ کو بچ نہیں سکے گا اس سے اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا اور وہ غفار بھی ہے خوب بخشنے والا اگر آج بھی اپنی سرکشی کو چھوڑ دو ایند کو چھوڑ دو کبر کو چھوڑ دو حق کی طرف آ جاؤ اللہ کے رسول کی حساط کو مول کر لو تو اللہ الغفار ہے خوب بخشنے والا تمہارے گناہوں کو چھپا بھی دے گا اور معاف بھی کر دے گا سب اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں توحید اور سنت کی معرفت اور فہم عطا فرما دے وہی کامیابی کی احساس ہے جبکہ شرک ایک مرلک ہے شرک مرتق انسان دائمی جہنمی ہے اللہ نے شرک سے محبوب رکھے اور توحید کا صافی عقیدہ اللہ میں عطا فرما دے اقول قور وفر والی وقل العانہ الحمد الحمدللہ رب العالمی